قَدْ نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَكِنَّ الْأَكْمَاءَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَوَيْلٌ تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا مالک ہے انصاف کے دن کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں چلائے رکھ ہم کو سیدھے رستے پر رستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور جو راستے سے بھٹکے بھی نہیں سہان رب کا ربیل عزت عما علی المرسلین والحمد سلام رب الحمد للہ رس میں سورت ال کے ان ناموں کے بارے میں گفتگو ہوئی جو نام امام المبیا سرور کائنات عاطم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الفاتحہ کے بیان فرمائے میں نے عرض کیا تھا امام راضی نے اپنی تفسیر میں سورت الفاتحہ کے بتیس ناموں کا تذکرہ اور ذکر کیا ہے ان میں سورت الوافیہ سورت القافیہ سورت القن سورت الساس سورت الشفاء تعلیم المسلہ ان ناموں کے بارے میں گزشتہ درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے ایک نام سورت الفاتحہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام القرآن ذکر کیا ام عربی میں ماں کو کہتے ہیں یعنی پورے قرآن کی ماں یہاں ام کا مینا ہے بنیاد اثاث مغز اصل نچور اور خلاصہ جس طرح اولاد ماں کے پیٹ سے باہر نکلتی ہے اور اولاد کے لیے ان کی ماں ان کی اصل اور ان کی بنیاد ہوتی ہے اسی طرح سورت فاتحہ پورے قرآن کے لیے ب منزلہ ماں کے ہیں بعی طور کے جتنے مضامین اور جتنے احکام اللہ تعالی پورے قرآن پاک میں ذکر کریں گے وہ سارے کے سارے مضامین سورت فاتحہ میں سے نکلے ہیں یہ قرآن پاک کے لیے ب بنیاد کے ہے اور یہ قرآن پاک کے لیے ب منزلہ اور ب منزلہ ماں کے ہے سورت الفاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین ہم اس کا معنی ہے تعریف خوبی صف کمال اور اس کے شروع میں جو الف لام لگا ہے ال ال کا مینا ہے سب میں نے ایک درس میں آپ کو بتایا تھا عربی بڑی عجیب زبان ہے اس کے حرفوں کا بھی معنی ہے اس کے علاوہ کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس کے حرفوں کا بھی کوئی معنی بنتا ہو ال, ال یہ جو حمد کے شروع میں ہے اس کا معنی ہے سب تمام ساری مکمل اور للہ اس کے شروع میں جو لام ہے یہ خصوصیت کے لیے ہے خاص کرنے کے لیے تو مانا یوں کریں گے سب تعریفیں سب خوبیاں سب کمال سب صفات سب صنائیں للہ اس کے لیے خاص ہیں یہ اس کا لفظی معنی ہے سب تعریفیں سب صنائیں سب خوبیاں سب کمالات سب صفات للہ یہ ثابت ہیں صرف اور صرف کس کے لیے یہ تمام مفسرین یہی مانا کرتے ہیں شاہ عبد القادر محدس دلوی رحمت اللہ علیہ نے یہی مانا کیا شاہ ولی اللہ محدث دلوی نے یہی مانا کیا شاہ رفیع الدین محدث دلوی نے یہی مانا کیا شیخ ال مولانا محمود حسن دیوبندی انہوں نے یہی مانا کیا مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے یہی مانا کیا مولانا فتح محمد جالندری انہوں نے یہی معنی کیا گویا کہ قرآن پاک کا اردو میں سب سے پہلا ترجمہ جو ہندوستان میں لکھا گیا اس کے لکھنے والے ہیں شاہ عبد القادر محدس شاہ ولی اللہ کے خاندان سے تعلق ہے ولی اللہ خاندان کا ایک روشن ستارہ ہے انہوں نے انتہائی مخالفتوں کو جھیل کے اس وقت کے علماء نے ان پر کفر کا فتوا لگایا تھا انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے اردو میں ترجمہ کیا ہے تو قرآن کو بدل دیا ہے مولویوں نے فتوا اس لیے لگایا کہ قرآن کا ترجمہ اگر اردو زبان میں ہو گیا اور لوگوں نے اس ترجمے کو پڑھنا شروع کر دیا تو ہم نے لوگوں کو جس لائن پہ لگا رکھا ہے لوگوں کی آنکھیں روشن ہو ہو جائے گی مخالفت ہوئی شاہ عبد القادر محتستے علی رحمت اللہ علیہ کی لیکن انہوں نے میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ تعارف ہوتا چلا جائے کہ کن کن لوگوں نے اردو میں یا فارسی میں یہ خدمات سر انجام دی ہیں شاہ عبد القادر نے قرآن پاک کا جس طرح معنی دیا جس طرح اردو میں ترجمہ کیا وہ بازاروں میں ملتا ہے امیر شریعت حضرت سید اطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی تقریروں میں فرمایا کرتے تھے کہ شاہ عبد القادر نے قرآن پاک کا اتنا فٹ ترجمہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن اردو میں اتارتا تو بالکل اسی طرح اتارتا جس طرح شاہ عبد القادر نے مانا کر دیا اتنا زبردست اور اتنا فٹ مانا کیا شاہ عبد القادر محدس دلوی رحمت اللہ علیہ نے ان سے پہلے فارسی میں ترجمہ کر چکے تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دلوی جن کو فارسی میں ترجمہ کرنے کی وجہ سے مخالفین نے ان کے انگوٹھے قلم کر دیے تھے کاٹ دیے تھے پھر انہی کے خاندان کے ایک آدمی شاہ رفی الدین نے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا اور پھر اسی خاندان کا ایک فرد ہے جس نے بڑی نام وری بڑی شہرت اور بڑا نام کمایا اور میری مراد اس سے ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو دلی سے چلتے ہوئے سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے بالا کوٹ میں آ کے شہید ہوئے اور انہوں نے ایک شور آفاق کتاب لکھی تقویت المان تقویت المان انہوں نے شور آفاق کتاب لکھی اور میں سمجھتا ہوں کہ توحید کے موضوع پر اور شرک کی تردید میں آج تک اردو زبان میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں تقویت المان ان میں سب سے بہتر کتاب ہے اور سب سے خوبصورت کتاب ہے سب مفسرین نے یہ مانا کیا کہ سب تعریفیں سب کمال اور سب خوبیاں اور سب سفتیں للہ کس کے لیے اللہ کے لیے پھر اس ترجمے پر اعتراض ہوا اس ترجمے پر ایک شبہ پیش آیا اعتراض یہ پیش آیا کہ ساری تعریفیں اللہ کی ساری سفتیں اللہ کی سارے کمال اللہ کے یہ مانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ کچھ کمال تو اللہ کے نبیوں میں بھی پائے جاتے ہیں کچھ سفتیں تو فرشتوں میں بھی پائی جاتی ہیں کچھ تعریفیں تو اولیاء اللہ میں بھی پائی جاتی ہیں خود قرآن پاک میں جگہ جگہ نبی پاک کی اللہ نے تعریف کی ہے انا ارسلناک شاہدہ وہ مبشرہ وہ و دائین اللہ و ساجم منی نبی پاک کو سراج منیر قرار دیا آپ کو بشیر قرار دیا آپ کو نظیر قرار دیا آپ کو دائی اللہ قرار دیا خود اللہ نے اپنے نبی کی تعریفیں کی نبی پاک کی صفات کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں اور ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں قرآن پاک میں جگہ جگہ خود رب نے بیان کی ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتی ہیں کہ پوری جماعت پوری ملت اور پوری امت اور پورا جتھا اور پورا گروہ مل کر اتنا کام دین کا نہیں کر سکتا جتنا میرے اکیلے ابراہیم نے کیا تھا انبراہیم اکان امتن امت جتنا کام اکیلے ابراہیم نے کیا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ ان کو قرآن پاک نے حنیف کے لقب سے یاد کیا قرآن پاک میں جبریل امین کی بھی تعریف ہوئی قرآن نے ان کو روح الامین کہا قرآن نے اس کو امین قرار دیا کہ میرا فرشتہ جبریل جو ہے وہ کیا ہے امین ہے زو قوت بڑی قوت والا ہے امانت والا ہے تعریف تو فرشتوں کی بھی ہوتی ہے تعریف تو نبیوں کی بھی ہوتی ہے کمال تو نبیوں میں بھی پائے جاتے ہیں کمال علم ایک کمال ہے علم ایک خوبی ہے علم ایک تعریف کی چیز ہے وہ ایک عالم میں پائی جاتی ہے قرآن کا خوبصورت پڑھنا ایک تعریف کی بات ہے وہ ایک کاری میں پائی جاتی ہے ارے تعریف تو لوگ پہلوان کی بھی کر دیا کرتے ہیں تعریف تو لوگ کاتب کی بھی کرتے ہیں تعریف تو لوگ پینتر کی بھی کر دیا کرتے ہیں تعریف اور خوبی تو مخلوقات میں سے نبیوں کی ولیوں کی شہیدوں کی صالحین کی آئمہ کی علماء کی مفترین کی محدثین کی اور عام لوگوں کی بھی تعریفیں تو ہوتی ہیں پھر یہ میں کیسے صحیح ہوا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے سب تعریفیں پھر اللہ کے لیے کیسے ہو گئی جبکہ تعریفیں نبیوں کے لیے بھی ہیں ولیوں کے لیے بھی ہیں تعریف اولیاء اللہ کے لیے بھی ہیں یہ اس معنی پہ اعتراض ہو گیا تو ان مفترین نے اس اعتراض کا بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے جواب یہ دیا کہ مخلوق میں جو سفتے پائی جاتی ہیں اور مخلوق میں جو کمال پائے جاتے ہیں اور مخلوق میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں کسی نبی میں کسی ولی میں کسی شہید میں کسی صالح میں کسی پہلوان میں کسی عالم میں کسی کاتم میں کسی کاری میں جو کمال اور جو خوبی اور جو سست کسی مخلوق کے فرد میں جو پائی جاتی ہے اس خوبی اور کمال کا عطا کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا تو پھر تمام تعریفیں کس کی ہو گئی اللہ کی ہو گئی نبی کو نبوت عطا کی تو کس نے ولی کو ولایت اتا کی تو کس نے عالم کو علم ادا کیا تو کس نے پہلوان کو قوت ع کی تو کس نے کاتب کو لکھنے کی صلاحیت بخشی تو کس نے گویا کے جو مخلوق میں خوبی اور کمال پایا جاتا ہے تو وہ کمال پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تو تمام تعریفیں کس کی ہو گئی اللہ کی ہو گئی اور دوسرا جواب ان مفترین نے یہ دیا کہ مخلوق کی جو خطیں ہیں وہ فانی ہیں مخلوق کی جو تعریفیں ہیں وہ مٹ جانے والی ہیں مخلوق کی جو صفات ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہیں وہ عارضی ہیں اور اللہ کی جو تعریف اور اللہ کا جو کمال ہے وہ دائمی اس پر کبھی زوال اس پر کبھی زوال نہیں آئے گا دائمی ہے ہمیشہ اس نے رہنا ہے ہمیشہ کے لیے اس نے باقی رہنا ہے اس لیے تمام تعریفیں اور تمام حمدیں اور تمام صنائیں کس کے لیے ہو گئی یہ سمجھ لیا آپ نے بات عام مخترین جو مانا کرتے ہیں میں نے اتنا زور کیوں لگایا میں نے اتنا زور اس لیے لگایا کہ میرے استاد ال اساتذہ ہمارے استادوں کے استاد اور ہمارے شیوخ کے شیخ جن سے ہمارے استادوں نے پڑھا اور میرے والد مرحوم نے پڑھا اور ہمارے اساتذہ نے جن سے فیض حاصل کیا کا میں نے آپ کو مختصر کا تعارف کروایا تھا وہاں بچرا کا وہ مرد درویش مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اب مولانا حسین علی اس کا ایک معنی کرتے ہیں جس معنی پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا عام مفسرین کے معنی پر اعتراض ہو گیا لیکن حضرت صاحب جو مانا کریں گے اس پر کوئی اعتراض کوئی شبہ وارد نہیں ہوتا ایک کمال تو یہ ہے کہ اس پہ شبہ پیش نہیں ہوتا اور دوسرا کمال یہ ہے کہ ان کے کیے گئے معنے میں اللہ کی توحید ثابت ہوتی معنے میں توحید کی جھلک آ رہی ہے معنے میں توحید کی خشبو آ رہی ہے اور وہ جو حضرت لاہوری نے کہا تھا کہ مولانا حسین علی کا کیا پوچھتے ہو وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی توحید ثابت کرتا ہے قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی توحید ثابت کرتا ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ایک جنگل میں انتہائی سادگی کے ساتھ اپنی پوری زندگی بسر کر دی تھی بغیر کسی مدرسے کے بغیر کسی خانقاہ کے بغیر کسی چندے کے بغیر کسی مسجد کے بغیر کسی لاؤڈ اسپیکر کے بغیر کسی پریس کے اور بغیر کتابوں کے چھاپنے کے جنگل میں ایک زندگی اپنی بتا دی اس شخص نے لیکن اس نے پورے پنجاب کے علاقے میں توحید کی شمع روشن کی قرآن پڑھایا قرآن کا ترجمہ پڑھایا قرآن کی تفسیر پڑھائی اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آئے وہ جو مانا کرتے ہیں نا وہ مانا بہت خوبصورت مانا کرتے ہیں الحمد یہ جو میں نے الف لام کا مانا آپ کو بتایا تھا سب تمام ال کا مینا تمام سب یہ اس صورت میں ہے جب ہم الف لام کو استغراقی مان لیں تو پھر اس کا معنی ہوگا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں لیکن ہم اگر الف لام کو استغراق کے لیے نہ مانیں اس کو جنس اور عہد خارجی کے لیے ہم تصریف کر لیں جو ناد اور صرف کی کتابوں میں جس کا ذکر موجود ہے اور ال کا اصل مانا ہے ہی وہ آدھ خارجی اور جنس کا تو پھر وہ خاص ہو جائے گا پھر اسے سب کا مانا نہیں کریں گے پھر اسے عام نہیں کریں گے چنانچہ مولانا حسین علی نے الحمد کا جو علف لام ہے ال اس کو آدھ خارجی اور جنس کا بنا کے مانا کیا ہے مولانا حسین علی کہتے ہیں یہ معنی نہیں ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ساری خوبیاں اللہ کے لیے ساری صنائیں اللہ کے لیے سارے کمال اللہ کے لیے فرماتی ہیں یہ مانا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں خوبیاں تو مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں کمال تو نبیوں میں بھی پائی جاتی ہیں تعریفیں تو فرشتوں میں بھی پائی جاتی ہیں تعریف تو انسانوں کی بھی ہوتی ہے لہٰذا یہاں اس کمال اور صفات کو عام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مولانا حسین علی کہتی ہیں مانا یوں کرو الحمد للہ وہ تعریفیں اور وہ کمال اور وہ سفتیں جو سفتیں اللہ میں خاص ہیں جو سفتیں اللہ کے لیے خاص ہیں جو سفتیں اللہ میں پائی جاتی ہیں الحمدللہ مولا وہ سفتے نہ ہم کسی نبی میں مانیں گے وہ سفتے نہ ہم کسی ولی میں مانیں گے وہ سفتے نہ ہم کسی فرشتے میں مانیں گے وہ سفتے نہ ہم کسی شہید میں مانیں گے وہ سفتے نہ ہم چبریل امین میں مانیں گے وہ سفتے نہ ہم کسی صحابی میں مانیں گے الحمد للہ صفات کار سازی سفات الوت اور خداوندی صفات جو ہے مولا میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ وہ سفتیں جو تیری ذات میں ہیں وہ سفتے ہم تیرے لیے مانیں گے تیرے سوا کسی کے لیے نہیں اب یہاں سفتوں سے مراد ساری سفتیں نہیں ہیں اب یہاں سفتوں سے مراد کون سی سفتیں ہیں خاص صفات خداوندی صفات کار سازی سفات الوہیت میں ذرا بات کو کھولتا ہوں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کیا مطلب اللہ تعالی کی ایک صفت ہے خالق ہونا ایک صفت رازق ہونا ایک سفت مالک ہونا ایک سفت مختار ہونا ایک صفت موہی ہونا ایک صفت ممید ہونا ایک صفت نافے ہونا ایک صفت دار ہونا ایک سفت موتی ہونا ایک صفت معنی ہونا اللہ کی ایک سفت نفع پہنچانا ایک سفت نقصان دینا ایک زندہ کرنا ایک مارنا ایک سدور ایک صفت ان اللہ بکل شعیل علیب وہ بکل شعیل علیب ایک صفت عالم الغیب غیب اور حاضر کی باتوں کو جاننے والا اللہ اللہ کی ایک صفت ہے عالم الغیب ہونا اللہ کی ایک صفت ہے پیدا کرنا اللہ کی ایک صفت ہے حاضر ناظر ہونا اللہ کی ایک صفت ہے مشکل کشا ہونا اللہ کی ایک صفت ہے حاجت روا ہونا اللہ کی ایک صفت ہے بیماری دینا پھر شفا دینا مقدمے میں گرفتار کرنا پھر رہائی دینا اللہ کی ایک صفت ہے اولاد دینا اللہ کی ایک صفت ہے اللہ کی ایک صفت ہے بارش عطا کرنا اللہ کی ایک صفت ہے غائبانہ پکاریں سننا اللہ کی ایک صفت ہے نظر و نیاز کے لائق ہونا اللہ کی ایک صفت ہے مردوں میں سے زندوں کو زندوں میں سے مردوں کو نکالنا اللہ کی ایک صفت ہے کسی کو لڑکے دینا کسی کو لڑکیاں دینا کسی کو ملا کے دینا کسی کو بانج کر دینا الحمد میں ہر نمازی اس بات کا اقرار کرتا ہے مولا جو سفتے تیری ہیں میں وعدہ کرتا ہوں وہ سفتے میں کسی نبی میں تسلیم ہوں نہیں کروں گا وہ سفتے میں کسی بلی میں تسلیم نہیں کروں گا وہ سفتے میں کسی مخلوق میں تسلیم نہیں کروں گا الحمدللہ تیری سفتے تجھ میں مانوں گا تیرے سوا کسی اور میں نہیں اب اس معنی پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے اس معنی پہ اعتراض بھی کوئی نہیں اور اس معنی میں اللہ کی توحید بھی بیان ہو رہی ہے اللہ کی توحید بھی ثابت ہو رہی ہے ذرا نکالیے ایک جگہ سبا نمبر سات ہے اللہ تعالیٰ اپنی سفات کا ذکر کر رہے ہیں سبا نمبر سات سورت کا نام ہے سورت البقرہ آیت نمبر تینتیس آیت نمبر تینتیس اسلام کو پیدا کیا ہے فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا ہے فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا بلکہ فرشتوں نے خدمت کا اظہار کرتے ہوئے کہا مولا وہ خدمت جو تو اس نئی مخلوق سے لینا چاہتا ہے مولا وہ خدمت بھی ہمارے سے سبوز کر یہ اس فرما بردار نوکر کی طرح جس کا مالک اس کو کہتا ہے میں ایک اور نوکر رکھنا چاہتا ہوں تو وہ آگے سے فرما بردار نوکر کہتا ہے مالک وہ جو نیا نوکر رکھنا چاہتے ہو جو کام اس سے لینا چاہتے ہو وہ کام ہو میں کر میں وہ کام کر دوں گا میں آپ کا فرما بردار غلام ہوں نوکر ہوں وہ کام بھی مجھ سے لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں جو کام اس مخلوق نے کرنا ہے وہ کام تم سے نہیں ہو سکتا فرشتوں کو بتایا آدم علیہ السلام کی طبیعت میں چیزوں کے نام رکھ دیے مثلاً یہ کرسی ہے بیٹھنے کے کام آتی ہے یہ پیالی ہے اس میں چائے پی جاتی ہے یہ پلیٹ ہے اس میں سالن کھاتے ہیں یہ تندور ہے اس میں روٹیاں پکتی ہیں یہ چارپائی ہے اس میں سوتے ہیں یہ لحاف ہے اس کو سردیوں میں اوڑھتے ہیں یہ چیزیں نام بتا دیے ان کو نام بتائے بدیت رکھ دیے اس مخلوق کو ضرورت تھی اس کے ذہن میں رکھتی چیز پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں فرشتوں پہ پیش کی ہاں بھائی بتاؤ یہ کیا ہے اب فرشتوں کو کیا پتا ہے کہ پیالی کیا ہوتی ہے اور چائے کیا ہوتی ہے تنور کیا ہوتا ہے اور روٹی کیا ہوتی ہے چارپائی کیا ہوتی ہے اور سونا کیا ہوتا ہے تو فرشتے اس بات کو بتا نہیں سکے جب فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا اور آدم علیہ السلام نے ساری چیزیں بتا دی کہ یہ, چیز یہ چیز اس کے کام آتی ہے یہ چیز اس کے کام آتی ہے یہ چیز اس کے کام آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں ذرا دیکھیے دوسری لہن ہے کالا اللہ نے فرمایا الم اکل کیا میں نے تم سے کہا, کہا نہیں تھا الم اکل کیا میں نے تم کو کہہ نہیں دیا تھا پہلے میں نے تم کو کہہ دیا تھا انی عالموں بے شک میں جانتا ہوں غریب سماوات چھپی چیزیں آسمانوں کی ول ارضے اور چھپی ہوئی چیزیں زمینوں کی زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں تم نہیں جانتے ہو زمین و آسمان کی پوشیدہ مخفی اور چھپی ہوئی چیزیں میں جانتا ہوں وہ اور میں جانتا ہوں ما تب دونا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو زبان پہ لاتے ہو بما تم تم تک تمون اور جو چیز تم چھپاتے ہو جو چیز دل میں چھپاتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں جو چیز تم زبان پہ ظاہر کرتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں زمینوں آسمان کی پوشیدہ اور مخصوص چیزوں کا جاننے والا میں ہوں اللہ نے اپنی صف کا تذکرہ کیا کہ عالم الغیب غیر زمینوں آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا اور چھپی اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا یہ کون ہے اللہ الحمد الحمدللہ میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ علم غیب والی جو صفت ہے ہم تیرے سوا کسی اور میں تسلیم ہو نہیں کریں گے یہ صفت مانیں گے تو صرف کچھ میں مانیں گے ذرا نکالیے سفا انسٹھ سفا نمبر 122 آیت نمبر انسٹھ سورت کا نام ہے سورت انعام سورت کا نام سورت انعام آیت نمبر انسٹھ صفحہ 122 مل گیا جی و مفا تہل اسی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی مفات جمع مفتاح کی مفتاح کھولنے کا آلہ مفتاح کھولنے کا آلہ اور کھولنے کا آلہ کیا ہوتا ہے چابی کنجی اندہو مفات ہول اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں جس جگہ پہ غیب کا خزانہ موجود ہے نا اس غیب کے خزانے کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں لا یا ان کو کوئی نہیں جانتا اور وہ اللہ جانتا ہے محفل برے جو کچھ جنگل میں ہیں جو کچھ جنگلوں میں ہیں ول باہرے اور جو کچھ سمندروں میں ہے میں نے بیان کر دیا آپ نے سن لیا میں نے بیان کر دیا آپ نے سن لیا اتنی سی بات جانتا ہے جو کچھ جنگلوں میں اور جانتا ہے جو کچھ سمندروں میں کیا ہے جنگلوں میں کروڑوں اور اربوں اور کھربوں کی تعداد میں درخت درختوں پہ لگنے والے پتے گھاس کے تن کے زمین کے ذرے سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں مگر مچ اور پانی میں رہنے والے جانور پانی کی مقدار اس کی مقدار کتنی ہے اس کے قطرے کتنے ہیں جنگل میں درخت کتنے ہیں اور درختوں پہ پتے کتنے ہیں گھاس کے تنکے کتنے ہیں زمین کے ذرے کتنے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا لمحوں محفل برے وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے جو کچھ جنگل میں ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ سمندر میں ہے بما تس کو تو دن اللہ اکبر وما تس کو تو دن اور نہیں گرتا کوئی پتہ اور نہیں گرتا تس کو تو نہیں گرتا میں کا کوئی پتا اپنے درخت سے ٹہنی سے ٹوٹ کے کوئی پتا زمین کی طرف نہیں گرتا اللہ یا مگر اللہ اس پتے کو جانتا ہے اس کو پتا ہے یہ پتہ کب ٹوٹا کس درخت سے ٹوٹا کتنی کروٹیں بدلی ٹوٹنے کے بعد زمین پہ کیسے آیا ہوا نے اسے اڑایا اڑا کے ہوا کہاں لے گئی اس کے کتنے ٹکڑے ہو گئے خزاں کے موسم میں یہ پتہ ٹوٹا اس کے ٹکڑے کتنے ہوئے ٹکڑے کہاں کہاں جا کے بکھر گئے ہوا نے اسے اڑایا سمندر میں ڈالا سمندر نے اسے بہایا پتنی کھربو میر جا کے باہر اسے کنارے پہ پھینک دیا کنارے پہ پھینکنے کے بعد ہوا نے اسے دوبارہ اڑایا پتہ نہیں اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اللہ نے فرمایا ایک پتہ جب اپنی ٹہنی سے ٹوٹتا ہے اور ٹوٹنے کے بعد ذرہ ذرہ ہونے تک جتنے حالات اس پہ گزرتے ہیں میں سب کو جانتا ہوں کوئی پتہ نہیں گرتا اس درختوں سے ہم اس کو جانتے ہیں ذرا دیکھیے تو صحیح خزان کا موسم ہو پت جھڑ کا موسم ہو افریقہ کے جنگل ہو افریقہ کے جنگل ہو پت جھڑ کا موسم ہو ایک سیکنڈ میں درختوں سے کروڑوں کی تعداد میں پتے برابر زمین پہ گر رہے ہیں اللہ تعالی فرماتی ہیں ایک ایک پتے کی حقیقت جانتا ہوں ایک ایک پتے کی حقیقت کو جانتا ہوں یہ میری صفت ہے عالم الغیب میں ہوں پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا میں ہوں آگے فرمایا ولا ہبت ولا ہبت کوئی دانا نہیں ہے ولا ہبت کوئی دانا نہیں ہے فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں ظلمات کا مینا اندھیرے ہبا مینا دانا کوئی دانا نہیں پڑتا زمین کے اندھیروں میں ولا رت نہ کوئی تر چیز رت میں نا تر تر چیز ولا یابس اور نہ کوئی خشک چیز نہ کوئی تر چیز نہ کوئی خشک چیز نہ کوئی دانا جو زمین کے اندھیروں میں ذمہ دار بو کے آتا ہے اور اسے زمین کے نیچے دفنا دیتا ہے غیر کر دیتا ہے اللہ فرماتی ہے اللہ فی کتاب مدین مگر وہ دانا اور وہ تر چیز اور وہ خشک چیز سب کی سب ہماری لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اللہ فی کتاب مبین کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ یا کتاب مبین سے مراد علم الہی کتاب مبین سے مراد علم الہی یا کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ لوح محفوظ میں ہم نے وہ ساری باتیں لکھ دی ہیں کوئی خشکی کوئی ترکی کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں پڑا ہے ہمارے علم سے باہر نہیں ہے باہو الزی تو کم وہی ہے جو تمہاری رو میں کھینچ لیتا ہے رات کو وہی ہے جو تمہاری رو کھینچ لیتا ہے ایک روح کو کھینچ لیتا ہے دوسری روح کو چھوڑے رکھتا ہے اور تم سو جاتے ہو وہی ہے جو تمہاری رو کھینچ لیتا ہے رات کے وقت ویالم ماجرہ تم بن نہارے اور وہی ہے جو جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن کے وقت رات کو جب سوتے ہو اس حالت کو بھی جانتا ہوں اور دن میں جو کمائیاں کرتے ہو دن میں جو قدم اٹھاتے ہو دن میں جو کاروبار کرتے ہو دن میں جو کمائیاں کرتے ہو اس کو بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں جانتا ہوں سم یبا سکم فی ہے مسمن خیر میں کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اپنی صفات اور خوبیاں اور کمالات کا ذکر کیا ایک کمال اور ایک خوبی اور ایک صفت اللہ کی ہے عالم الغیب ہونا غیب کا علم رکھنا الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مولا یہ علم غیب والی جو تیری صفت ہے یہ صفت ہم تیرے سوا کسی اور میں تسلیم ہو نہیں کریں گے ایک جگہ دیکھیے سفر نمبر دو سو بیاسی ہے آیت نمبر ہے سات سات نہیں بلکہ چھ کر لیجیے چھ پہ چلے جائیے دو سو بیاسی سورت کا نام سورت تا ہاں آیت نمبر چھ اگر جی میں صفت علم کی بات ہی کرنا چاہتا ہوں لیکن وہاں دوسری صفت کبھی اللہ نے اپنی کا ذکر کیا لہو معاف سماوات و معافی لرض لہو, لہو اسی کے لیے ہے لہو اسی کے لیے ہے معاف سماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ مافل لرض اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ ماں بہی اور جو زمینوں آسمان کے درمیان ہے بما تہ سرا اور جو زمین کے نیچے ہے زمین کی ہر چیز میری زمین میری زمین کی ہر چیز میری آسمان میرا آسمان کی ہر چیز کا مالک میں زمین ہوں آسمان کے درمیان یہ جتنی چیزیں ہیں سب کا مالک میں ہوں اور زمین کے نیچے تحت تس سرا تک جتنی چیز ہے سب کا مالک اکیلا میں ہوں یہ اپنی صفت کا تذکرہ کیا اب دوسری صفت کا تذکرہ کرتے ہیں بہ ان تج اگر بال بلند آواز سے بات کرے کال میں نہ بات کال میں نہ گفتگو تج جہر بلند آواز کرنا زور سے بات کہنا اللہ فرماتے میں انتج ہر اگر تو زور سے گفتگو کرے اگر تو زور سے بات کرے فیم یا لمس تو زور سے بات کرنے کی زور سے پکارنے کی چلا کے بلانے کی زور سے دعا کرنے کی فرمایا کوئی ضرورت نہیں فعن نہ ہو اس لیے کہ اللہ تو تیرے دل کے بھید جانتا ہے فی انہو یا سر کا میں کیا ہے راس اس کی جمع اسرار سر اردو میں استعمال ہوتا ہے راز بھید مخفی چیز جو دل کے اندر موجود ہے اور جو زبان پہ نہیں آئی اللہ فرماتے ہیں وہ بھید جانتا ہوں میں بھید جانتا ہوں میں راز جانتا ہوں وہ اور راز سے بھی زیادہ پوشیدہ راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز رات سے بھی زیادہ مخفی چیز اخفا رات سے زیادہ پوشیدہ چیز اسے بھی جانتا ہوں مولا رات سے بھی کوئی چیز زیادہ مخفی ہوتی ہے رات سے بھی زیادہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے راز ہوتا ہی وہ ہے جو بندے کے دل میں ہو ابھی تک زبان پہ نہ آئے وہ کسی دوست کے سامنے بھائی کے سامنے باپ کے سامنے بیوی بی کے سامنے ماں کے سامنے اس کا وہ ذکر نہیں کرتا اپنے دل میں چھپاتا ہے وہ ہو گیا سر راز مولا راز سے زیادہ مخفی کوئی چیز وہ کیا ہوتی ہے مفسرین کہتی ہیں راز سے زیادہ مخفی چیز وہ ہے اللہ تعالی کہنا چاہتی ہیں او میرے بندو جو چیز تمہارے دل کے اندر آ اور تم وہ زبان پہ نہیں لاتے ہو اپنے دل میں چھپا کے رکھتے ہو جس کو بھید کہتی ہو جس کو راز کہتے ہو میں اس راز کو بھی جانتا ہوں وہ اور راز سے بھی زیادہ مخفی چیز یہ ہے کہ وہ بھید اور وہ راز جو ابھی تک تیرے دل میں نہیں آیا تیرے دل میں نہیں آیا پتنی دس سال کے بعد آئے گا بیس سال کے بعد آئے گا تیس سال کے بعد آئے گا فرمایا جو بھید تیرے دل کے اندر آ گیا اسے بھی جانتا ہوں اور جو بھید ابھی تک تیرے دل میں نہیں آیا اسے بھی جانتا اسے بھی جانتا ہوں جو بھید برسو بعد آئے گا سر و اخفا اللہ نے اپنی صفت کا تذکرہ کیا کہ عالم الغیب پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہر ایک کو ہر ایک کے حالات سے واقف جو ہے وہ کون ہے اللہ ہے اور الحمد اب آئیے الحمدللہ کا معنی کریں تمام صفات کار سازی تمام صفات خدا بندی کس کے لیے اور وہ صفات کار شادی میں سے ہم نے پہلی صفت کیا ذکر کی عالم الغیب ہونا یا اللہ یہ علم غیب تیری صفت ہے ہم تیرے سوا کسی اور میں نہیں مانتی اب دوسری صفت ایک دیکھیے نکالی ذرا صفحہ چار سو اکتالیس امیم شورا آیت نمبر ہے انچاس چار سو اکتالیس چار سو اکتالیس سورت کا نام حام شورا آیت نمبر ہے انچاس مل گیا جی پڑھیے ذرا لاہے مُلْكُ السَّمَاوَاتِ بل للہ ملک سماواتے ول اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی ول اور بادشاہی زمینوں کی مالک میں ہوں ملک میرا ہے اختیار میرا ہے تمام چیزوں کا مالک و مختار میں ہوں جو چاہوں کروں میرے سامنے ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ڈنڈے کے زور سے اپنی بات منوانے والا میرے سامنے کوئی نہیں جبری شفاعت کرنے والا جبرن کسی کو چھڑا کر لے جانے والا میرے سامنے کوئی نہیں لاہ ملک السماوات سماوات اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی یخ لوکو یخ لوکو پیدا کرتا ہے ما مایشا جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یحبو یحبو یا ہبا کرنا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ہبا کرنا فلاں چیز ہبا کر دی ہبا کا مینا بخشنا عطا کرنا دے دینا اسی سے نکلا ہے یحبو بو ہبا کرتا ہے بخش دیتا ہے عطا کر دیتا ہے لمیا شاہ جس کے لیے چاہتا ہے اناسن لڑکیاں اناسن بیتیاں لڑکیاں جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے بیٹیاں وہ یہاں بولی مین شاؤ اور بخش دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے ازکور از لڑکے انسن لڑکیاں زکور لڑکے جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے او جو یا ملا کے دیتا ہے یا ملا کے دیتا ہے زکران لڑکے وناسن اور لڑکیاں کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں لڑکا کوئی نہیں کسی کو لڑکے ہی لڑکے لڑکیاں کوئی نہیں اور کسی کو لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی دیتا ہے وہ یج ال شاؤ اور کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عقی من بانج اور کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے جس کے لیے فیصلہ کرتا ہے اس کو بانج کر دیتا ہے ان نہو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کو اولاد دینی ہے اور کس کو اولاد نہیں دینی علیم جو ہوا ان نہو علیم بے شک وہ ہے جاننے والا بے شک وہ ہے جاننے والا وہ بہتر جانتا ہے وہ بہتر فیصلہ کرتا ہے وہ حقیقت حال کو جانتا ہے انہو علیم قدیر وہ علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے اللہ نے اپنی صفت کا ذکر کیا مالک و مختار میں ہوں اولاد دینے والا میں ہوں میں اولاد دیتا ہوں جس کو چاہوں دے دوں جس کو چاہوں نہ دوں جس کو میں باج بنا دوں اس کے دروازے کھولنے والا کوئی نہیں ہے میں نے کئی دفعہ بیان کیا اور لوگوں کو یہ بات سنائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علحا ام الم نیند ہے محترمہ نبی پاک کی ام الم نیند اور عورت معمولی نہیں ہے کم درجے کی عورت نہیں ہے عظمت عزت رفت اور مقام کا یہ عالم ہے کہ جبریل امین آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عائشہ کو کہو رب سلام کہتا ہے جس عورت پہ رب کے سلام آتے ہیں جس کو جبریل سلام کہتا ہے جس کی گود میں نبی پاک کا انتقال ہوا جس کا جھوٹا نبی پاک اپنے منہ میں لے کے اس دنیا سے رخصت ہوئے جس کے حجرے کو روزہ نبی بننا نصیب ہوا جس کے کمرے کو نبی پاک کی کمرے منور بننا نصیب ہوا جس کے حجرے میں آج بھی نبی پاک آرام فرما ہے اور اسی سے قیامت کے دن نبی پاک کو اٹھایا جائے گا حضرت عائشہ صدیقہ معمولی عورت نہیں ہے جب منافق اس پہ طوفان بدتمیزی اٹھاتی ہیں اور منافق توتان لگاتے ہیں اور طوفان بدتمیزی مدینہ میں اٹھتا ہے اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو رب تعلا جس کا منصب یہ ہے کہ وہ جج اور فیصل بن کے فیصلے کرتا ہے جب حضرت آشا کی باری آئی اللہ تعالی نے وکیل صفائی بن کے آشا کی عظمت کی صفائی پیش کی قرآن پاک میں صبح کہا عظیم یہ بہتان عظیم ہے جس کے لیے اٹھارہ ایتے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اتاری کائنات کی وہ عظیم عورت جس کے نبی پاک کی باری جب ان کے گھر ہوتی تھی لوگ زیادہ تحفے بھیجا کرتے تھے اور جب دوسری بیویوں کی باری ہوتی لوگ گھٹ کم تحفے بھیجا کرتے تھے دوسری بیویوں نے حضرت فاطمہ کو ایلچی بنا کے بھیجا کہ جاؤ اور اپنے ابو سے بات کرو کہ صحابہ کرام کے سامنے اعلان کریں کہ وہ توحفے تحائف میں عائشہ کی باری کا لحاظ نہ کیا کریں دوسری عورتوں کی باری کے دن بھی توحفے بھیجا کریں نبی پاک نے جب اپنے باپ سے گفتگو کی تو نبی پاک نے فرمایا فاطمہ بیٹا کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے تیرا باپ محبت کرتا ہے اس سے محبت نہیں کرو گی کہتی ہیں کیوں نہیں بابا اس سے محبت کروں گی جس سے آپ محبت کرتے ہیں نبی پاک نے فرمایا پھر بیٹا آشا سے محبت کیا کرو آشا سے محبت کیا کرو کہ تیرا باپ آشا سے محبت کرتا ہے حضرت فاطمہ ناکام واپس چلی گئی تو ازواج متحرات نے ایک اور اپنے میں سے ایک بیوی کو حضرت ام سلمہ ان کو ایل بنا کے بھیجا ام سلامہ نے آ کے نبی پاک سے گفتگو کی یا رسول اللہ تحفے تحائف آشا کی باری میں زیادہ آتی ہیں جب ہماری باری ہوتی ہے تو تحفے کم آتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیوں نہیں کرتی ہو تو نبی پاک نے فرمایا ام سلامہ آشا کے معاملے میں میرے ساتھ کوئی گفتگو نہ کرو مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں جس بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل کبھی وہی لے کے نہیں اترا آشا میری وہ بیوی ہے جب میں اس کے بستر پہ بھی ہوتا ہوں تو جبریل قرآن لے کے اتر پڑتا ہے آشا صدیقہ کے بستر پہ جبریل اترتا ہے کائنات کی وہ عظیم عورت ہے جس کی گواہی قرآن پاک نے پیش کی ہے نو سال نبی پاک کے گھر میں رہی ہے لیکن اللہ نے اولاد سے محروم رکھا ہے حضرت آشا کے ہاں کوئی لڑکا حضرت آشا کے ہاں کوئی لڑکی نو سال میں نہیں ہوئی نو سال نبی پاک کے گھر میں رہی ہیں اور اولاد سے محروم رہی ہیں روایات میں آتا ہے ایک دن رو رہی ہیں اور نبی پاک اوپر سے تشریف لے آئے ہیں پوچھا ماں یوگ کی کہ عائشہ عائشہ کس چیز نے تجھے رلا دیا ہے کیوں رو رہی ہو حضرت آشا کہتی ہیں یا رسول اللہ میرا دل نہیں کرتا کہ میرے اس گھر میں بھی باہر آئے اس گھر میں بھی پھولوں کی طرح بچے ہوں میرے ہاں بھی کوئی بچی یا بچہ ہو اور یہ رونق ہمارے گھر میں بھی لگے میری کو کڑی ہو جائے میری گو سرسبز ہو جائے میرا دل نہیں کرتا ہے، اس لیے رو رہی ہوں نبی پاک نے جو جملہ کہا تھا حضرت آشا کے جواب میں آپ نے فرمایا آشا رو کے مجھے کیا بتاتی ہو نیلی چھت والے کو کہو نا تو نبی پاک نے بھی راستہ کون سا دکھایا تو اگر یہ بیٹے دینا اور بیٹے عطا کرنا یہ ولیوں اور پیروں کے اختیار میں ہوتا اور آشا سے بڑا ولی کون ہے آشا سے بڑی ولیہ کون ہے آشا سے بڑی نیک عورت کون ہے اگر بیٹے اور بیٹیاں دینا ولیوں اور پیروں کے اختیار میں ہوتا حضرت آشا اپنے گھر اور اپنی گود کو ہری کر لیتے لیکن قرآن کہتا ہے کہ جس کو چاہوں بیٹے دوں جس کو چاہوں بیٹیاں دوں جس کو چاہوں ملا کے دوں جس کو چاہوں بانج بنا دوں اور جس کے تالے میں لگا دوں کائنات مل کے بھی وہ تالے کھولو نہیں سکتی اللہ نے اپنی اس صفت کا ذکر کیا اب آئیے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ عالم الغیب والی صفت مالک و مختار والی صفت اولاد دینے والی صفت جو ہے مولا یہ تجھ میں مانیں گے تیرے سوا کسی اور میں نہیں مانیں گے ایک جگہ دیکھیے اس کے بعد ختم کرتے ہیں سفا انچاس ہے جی اور یہ بڑی مشہور آیت ہے اور سفا ہے انچاس اور آیت نمبر ہے چھبیس آیت نمبر چھبیس انچاس تیسری سطر ہے جی کل اللہ ہم مالکل ملک میرے پیغمبر کہو میرے پیغمبر دعا مانگو اس طرح نبی پاک کو کہا جا رہا ہے میرے پیغمبر آپ بھی دعا مانگا کریں اللہ ہم اے اللہ مالک الملک کے مالک بادشاہیوں کا مالک بادشاہیوں کا سارا ملک تیرا سارا ملک تیرا ساری سلطنت تیری ساری کائنات کا بادشاہ تم ہے تو تل ملک کا منتشا تیتا ہے ملک بادشاہی منتشا جس کو چاہتا ہے وہ تنزیول ملک کا اور تھین لیتا ہے تنزیول تو چھین لیتا ہے, ہے الملک کا بادشاہی جس سے چاہتا ہے وہ تُو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ تو ذلو اور تلیر کرتا ہے منتشا جس کو چاہتا ہے بے یاد کل خیر ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہے یاد کا مینا بولو ید کا نا ہاتھ بے یادیکل خیر ساری بھلائیاں ساری خیر ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ان کا الکل شعین قدیر تے جل لئی لفن نہارے تاخل کرتا ہے رات کو دن میں تاخل کرتا ہے رات کو دن میں راتیں چھوٹی ہو گئیں دن بڑے ہو گئے وہ تے جہارا فل لائی لے اور تاخل کرتا ہے دن کو رات میں دن کو رات میں پھر راتیں لمبی ہو گئیں دن چھوٹے ہو گئے وہ تخری اور تو نکالتا ہے زندے کو من میے میے سے مردہ سے وہ تخرجل میے تھا اور تکالتا ہے مردہ کو من الحیے زندہ سے زندے سے مردہ مردے سے زندہ نکالنا تیرا کام ہے انسان زندہ ہے اس سے نکلنے والا نطفہ مردہ ہے اور پھر اس نطفے سے بننے والا انسان زندہ ہے زندے سے مردہ مردے سے زندہ انڈے سے چوزے کو نکالا اور چوزے سے پھر انڈے کو نکالا انڈا بے جان ہے چوزہ جاندار ہے انڈے چوزے سے انڈے کو پھر انڈے سے چوزے کو نکال دیا زندے سے مردے کو مردے سے زندے کو نکال دیا یا معنی یہ ہے کہ نو سے اس کے بیٹے کنان کو اور آزر سے ابراہیم کو مومن سے کافر کافر باپ سے مومن اولاد کافر باپ سے مومن اولاد اور مومن باپ سے کافر اولاد کافر مردے کی طرح مومن زندے کی طرح مردے سے زندے کو زندے سے مردے کو یہ نکالنے والا تو ہے وہ طرز کو من تشاؤ بغیر حساب اور تو روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے یہاں اللہ نے اپنی ایک صفت کا ذکر کیا مالک میں ہوں یہاں دوسری صفت کا ذکر کیا بادشاہی دینے والا میں ہوں بادشاہی دینے والا میں ہوں ایپتاباد وانج کے سوٹیاں نہ کھاؤ یہ وہاں جا کے لاٹیاں کھاتے ہیں پہلے بے نظیر نے کھائی تھی پھر نواز شریف صاحب نے کھائی وہاں جا کے وہ بابا لاٹھی مارے گا وزارت مل جائے گی یہ بابے دی سوٹیاں نال وزارت لبنی سی بابے اتے لبنا سی بابا خود کیوں نہیں وزیر بنتا وہ تمہیں سوٹیاں مار کے تمہیں وزیر وزیر اعظم بناتا ہے اور کوئی بادشاہی دینے والا نہیں کوئی بادشاہی چھیننے والا نہیں قرآن کہتا ہے جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے عز و منتشا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے عزت دینے والا عظمت دینے والا اور لجے پالنے والا پنجابی میں عزت کو کیا کہتے ہیں لج لج پالنی عزت پالنی اللہ کے سوا لج پال کوئی نہیں کوئی اپنے آپ کو پال کہتا پھرے کہ فلاں پال ہے اور فلاں پال ہے نہیں وہ تو عزو منتشا عزت دینے والی ذات ہے اللہ لجے پالنے والا کون ہے اللہ ہے عزت بھی اللہ دیتا ہے زلیل بھی اللہ کرتا ہے بھلائیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں زندے سے مردے کو نکالنا مردے سے زندے کو نکالنا اللہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور رات کو دن میں داخل کرنا دن کو رات میں داخل کرنا رات کو بڑھانا دن کو گھٹانا پھر دن کو بڑھانا رات کو گھٹانا اور یہ سورج کے نظام کو چلانا یہ میری سفت ہے جب یہ ساری سفتیں میری ہیں اب پڑھ کے دیکھ الحمد یا اللہ وہ سفتیں جو تیری ہیں میں تیرے ساتھ نماز میں یہ وعدہ کرتا ہوں وہ سفتیں میں مخلوقات میں سے کسی کے اندر نہیں مانوں گا وہ سفتیں مانوں گا تو صرف وہ تجھ میں مانوں گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق تو فرمائے